وإن سها عن القعدة الأخيرة فقام إلى الخامسة رجع إلى القعدة ما لم يسجد وألغى الخامسة وسجد للسهر وإن قيد الخامسة بسجدة بطل فرضه وتحولت صلاته نفلا وكان عليه أن يضم إليها ركعة صادسة سجدہ صاحب کے مسائل ہم پڑھ رہے ہیں مولانا بھائی آپ نے پڑھا بھائی کہ نماز میں کمی بیشی ہو جائے تو اس صورت میں کیا کرنا پڑے گا سجدہ صاحب کرنا پڑے گا بھائی تشاہد کے بعد دو سرجے کیے جاتے ہیں یہ سجدہ صاحب کہلاتے ہیں اور صاحب کا کیا معنی میں نے بتلایا تھا بھائی غفلت کا بھائی تو یہ نماز میں کوئی غفلت ہو گئی جس کی وجہ سے سجدہ صاحب کرنا پڑے گا بھائی سمجھ میں آیا اور سہو کب کیا جاتا ہے بھائی جب کوئی واجب چھوٹ جائے کیا ہو اور میں نے بتایا تھا اگر بھولے سے چھوٹ جائے واجب تو پھر سہو کرے گا اگر جان بوجھ کر واجب کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر تو سرڈ سہو سے بھی نماز نہیں ہوگی بلکہ دوبارہ سے نماز پڑھنا پڑے گی بھائی تو ہے نا کوئی واجب چھوٹ جائے یا نماز کے اندر کوئی اور فیل کر لیا جو اسی نماز کی جنس میں سے ہے لیکن اس نماز میں شامل نئی مثلاً میں نے بتایا تھا اتحیات ایک کے بجائے دو دم دو دم دو مرتبہ پڑھ لی بھائی دو مرتبہ پڑھ لی ایک روپ کے بجائے کتنے روپ کر لیے کی رکعت میں دو رقوع کر لیے بھائی دو سجدوں کے بجائے کتنے کر لیے <سؤال> تو دیکھو یہ سجدہ یہ رکوع یہ تحیات یہ ہے نماز کی جنس میں سے لیکن اس نماز میں شامل نہیں بھائی نماز میں تو ایک دفعہ درمیان میں ہو یا جس وقت بھی ایک دفعہ تحیات بڑھتا ہے یا ایک رکوع ہر رکاط میں ہوتا ہے یا ایک رکعت میں دو سجدے ہوتے ہیں اور یہ ان پر بڑھا رہا ہے اسی فیل کو بھائی تو یہ نماز کی جنس میں سے ہوا اور اس نے زیادتی کر دی لیکن اس نماز میں شامل نہیں ہے تو کیا کرنا پڑے گا اس سجدہ ہے ایسا کرنا پڑے گا دا. اور یہ بھی آپ نے پڑھا تھا بھائی کہ اگر جہری نمازوں میں امام آہستہ خیرات کر لے یا آہستہ, آہستہ خیرات والی نمازوں کے اندر امام کیسے خیراط کر لے جہرن خیرات کر لے تو پھر اس صورت میں سلطفہ کرنا پڑے گا بھائی بھائی کتنی مقدار پہ آئے گا یاد رکھیے والا اتنی مقدار جس سے نماز ہوتی ہے جو نماز میں فرض ہے یعنی تین چھوٹی آیتیں یا ایک لمبی آیت مثلا بھائی فجر کی نماز امام پڑھا رہا تھا بھائی اور اس کے اندر اس نے تین چھوٹی آیتیں یا ایک لمبی آیت آہستہ پڑھ دی بھائی حالانکہ فجر کی نماز میں تو کیا ضروری تھا جہر ضروری تھا لیکن اس نے کیا کر دی آہستہ اور کتنی کی تین چھوٹی آیتیں یا ایک لمبی آیت تو اس سورت میں اب سرجد صاحب کرنا پڑے گا یا مانا نا زہر کی نماز پڑھا رہا ہے اور زہر کی نماز میں تو قرآب کس طرح کی جاتی ہے آہستہ کی جاتی ہے لیکن امام نے تین چھوٹی آیتیں یا ایک لمبی آیت کیا کی بلند آواز سے پڑھ دی تو اب کیا کرنا پڑے گا سرجد صاحب کرنا پڑے گا بھئی. اسی طرح یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا نا کئی باتیں سجدہ صاحب والی ہو جائیں ایک ہی نماز کے اندر تو ایک ہی سجدہ صاحب کافی ہے سب کے لیے ایک آدمی ہے بھائی وہ اس نے کیا کیا بھائی؟ مثلا پہلی رکعت نے ایک رکو کے بجائے کتنے رکو کر لیے بھائی دو, دو, رکو دو رکو کر لیے بھائی پھر اس کے بعد آگے چل کر اتحیات بھی کتنی دفعہ پڑھ لیا دو دفعہ پھر بھائی سج ڈے دو کے بجائے کتنے ہو گئے تین بھولے سے ایک، تینوں کام ہوئے تو سجدہ ایک ہی کرنا پڑے گا بھائی سمجھ میں آیا بھائی جی ہر ایک کے لیے الگ سجدہ صاحب نہیں ہوگا بھائی الگ اسی طرح ایک اہم مسئلہ آپ کو بتلاؤں یہ ہمیشہ یاد رکھنا بھائی آپ نے چار رکعت والی نماز شروع کی مثلاً ظہر کی اور دو رکا کے بعد بھولے سے سلام پھیر دیا تو اب یہ نہیں کیوں ہو میں نے تو چار پڑھنی تھی دو پہ سلام پھیر دیا پھر نئے سرے سے شروع کرو نہیں مولانا اسی کو نماز کو مکمل کر سکتے ہیں آپ بشرطے کہ ابھی نماز کے منافی آپ نے کوئی کام جیسے میں نے وہ مسئلہ بتلایا تھا بھائی کہ ایک آدمی پر سجے صاحب واجب ہوا اور اس نے نماز کے آخر میں دونوں طرف بھولے سے سلام پھیر دیا آپ اس کے بعد وہیں پر بیٹھ کر اس نے اپنا وظیفہ بھی شروع کر دیا سجدہ صاحب اس نے نہیں کیا تھا اس پہ ضروری تھا اس کو اچانک یاد آیا ہو میرا تو سجدہ صاحب کیا ہے باقی ہے تو میں نے بتلایا تھا آپ کو مسئلہ کہ ابھی فورن کیا کر لے بشرطے کہ اس نے کوئی نماز کے منافی کی نہ کیا ہو یعنی اس کا سینہ قبلے سے نہ پھرا ہو کوئی چیز کھانے پینے وغیرہ میں مشغول نہ, نہ ہوا ہو کسی سے باتیں نہ, نہ کرنی کی ہو اس نے تو ہم, ہم ابھی بھی یوں سمجھیں گے گویا کہ یہ کس حالت میں ہے نماز کے حالت میں تو سجدہ صاحب کر لے اسی طرح اگر دو رکعت دو رکعت پر کسی نے کیا کیا سلام پھیر دیا بھائی دو رکعت پر تو نماز کے منافی کوئی کام اس نے نہیں کیا اس کا سینہ قبلے سے نہیں پھیرا بھائی اور کوئی چیز کھانے پینے نہیں لگا یا کسی سے بات نہیں کی یا کوئی اور ایسا فیل نہیں کیا جو نماز کے منافی ہو گئی پھر اسے یاد آیا تو فوراً کیا ہے کھڑا ہو جائے تیسری اور چوتھی رقم پڑھے اور پھر جیسا ہو کر کے سلام کیے مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی جی آگے آ رہے ہیں یہ مسائل آگے آ رہے ہیں صورت مسئلہ یہ مولانا ایک آدمی ہے نماز پڑھ رہا ہے اور قاعد اخیرہ بھول کر وہ پانچویں رقاط کے لیے اٹھ گیا کیا, کیا؟ چار رکعت والی نماز تھی بھائی چوتھی رکعت پڑھ کر اسے کیا کرنا چاہیے تھا بیٹھ کر اتحیات پڑھے اور سلام پھیر دے اس نے وہ بیٹھا ہی نہیں سرے سے چوتھی پڑھتے سیدھا کس طرف کھڑا ہوا پانچویں رکعت کی طرف کھڑا ہو گیا یا دو رکعت والی نماز تھی وہ کس اتحیات میں بیٹھنے کے بجائے سیدھا کس رقع کس طرف کھڑا ہوا تیسری رکعت کی طرف کھڑا ہوا تو فوقا ہے کرام لکھتے ہیں مولانا کہ جب تک اس نے اگلی رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو واپس آ جائے کیا کرے واپس, واپس آ جائے مطلب چار والی کے بعد اگر وہ بھولے سے کھڑا ہوا ہے تحیات نہیں پڑی تو پانچویں رکعت کا جب تک اس نے سجدہ نہیں کیا کیا کرے واپس, واپس آ جائے بیٹھ جائے مولانا اتحیات پڑھے سلام ایک طرف پھیرے سجدہ صحب کرے نماز اس کی پوری ہو گئی نا سلام پھیر دے گا بھیا سمجھ میں آ بھائی یہ کون سی سورت میں ذکر کر رہا ہوں جب اس نے قاعدہ عقیرہ کو بھولے سے بالکل چھوڑ دیا اور سیدھا اگلی رکعت کی طرف کھڑا ہو گیا تو جب تک اگلی رکعت کا اس نے سجدہ نہیں ملایا کیا کرنا چاہیے واپس آ جائے واپس آ جائے اور اگر اس نے اگلی رکعت کا سجدہ ملا لیا کر لیا تو کہتے ہیں بس مولانا نماز کی باطل ہو گئی فرض نہیں رہے مولانا اب یہ کیا بن گئے نفل کیوں بھائی کیوں وجہ کیا ہے وجہ آپ بتلائیں مولانا کیوں بھائی اس کی فرض کیوں نہیں ہوئی آخری کا کیا تھا فرض سایہ نہیں تھا اور فرض جب چھوٹ جائے تو نماز ہوتی ہے آخر ہی نہیں کیا ہاں قاعدہ کر لیتا تو مسئلہ بدل جاتا مولانا اس نے آخر ہی نہیں کیا کھڑا ہو گیا پانچ ہی ساتھ ملا لی اب اسے کیا کرنا چاہیے ایک رقع اور ساتھ ملا لے کتنی ہو گئی چھ اب یہ چھ کے چھ نفل بن گئے اور آخر میں بیٹھے سجدہ سب کرے اور سلام پھیر دے چھ کیا بن گئے نفل. نفل اور وہ فرض کیوں اس کے چلے گئے بھائی فرض کیوں نہیں ہوئے کیا وجہ ذکر کی میں نے قاعدہ نہیں کیا اور آپ نے ضابطہ پڑھا تھا بھائی کہ فرض جب رہ جائے تو نماز پھیر نہیں ہوتی تو وہ فرض اس کے نہیں ہوئے بھائی دیکھیے مارا نا وہ انصاح قاعدتی آخیر اور اگر وہ بھول گیا قاعدہ آخرت کو فقام پس کھڑا ہو گیا پانچویں رکعت کی طرف رجاقی تو لوٹ آئے کادے کی طرف ما لم جب تک کہ اس نے سجدہ نہ کیا یعنی پانچویں کا جب تک سجدہ نہیں کیا کیا کرے کادے کی طرف واپس رکو بھی کر چکا اور پھر بھی مولانا لوٹ آئے بھائی سمجھ میں ہیں پانچویں کا اس نے رکو بھی کر لیا پھر بھی کیا کرے ملو لو ملو لوٹ جب تک سجدہ نہیں کیا الغل قامی اور پانچویں رکعت کو کیا کرے لغو کر دے تو چھوڑ دے والا نہ چھوڑ دے وہ سجد اور سہو کا سجدہ کرے و ان قید القامی سطح اور اگر اس نے قید کر دیا پانچویں رکعت کو کس کے ساتھ سجدے کے ساتھ یعنی پانچویں کا بھی اس نے سجدہ کر لیا بطل تو اس کے پالا کیا ہو جائیں گے باطل ہو جائیں گے اور پھر جائے گی اس کی نماز نفل کی طرف یعنی بدل جائے گی بھائی کس کی طرف نفل کی طرف بھائی تحول کا معنی پلٹنا پھرنا بدلنا بھائی اور اس کی نماز پھر جائے گی نفلوں کی طرف وکان آلے ہی اور واجب ہے اس پر کہ ملائے کیا واجب ہے کہ کیا کرے ہارا کاتن ساد کہ ملائے اس کے ساتھ چھٹی رکھا پی بھائی پانچویں پر سلام نہ پھیرے مولانا بلکہ کیا کر لے چھٹی بھی سمجھ میں آیا اور اگر اس نے پانچویں پری نماز سلام پھیر والا نہ پانچویں پری تو چار رکعتیں نفل ہو گئیں ایک رکت بے کار گئی کیونکہ ایک رکت والی تو نماز نہیں ہو گئی اسی لیے کہا چھٹی بھی ملا لو تاکہ سارے کیا بن جائیں نفل بن جائیں بھائی جی یہ دوسری صورت آ رہی ہے مولانا پہلے کون سی سورج ذکر ہوئی اس نے قاعدہ سیرے سے کیا ہی نہیں اب وہ سورج بیان کر رہے ہیں جب کیا کرے گا آخری قاعدہ کر کے پھر کھڑا ہو گیا پانچویں کے لیے بھول کر تو ایک آدمی ہے مثلا وہ زہر کی نماز پڑھ رہا ہے چار رکعتیں پڑھ کر وہ تحیات کے لیے بیٹھا اب اسے کیا کرنا چاہیے تھا سلام پھیرنا چاہیے تھا لیکن وہ بھولے سے پانچویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو اب بھی اسی طرح دیکھو کہتے ہیں بھائی جب تک اسے اگلی پانچویں کا سجدہ اس نے نہیں کیا اسے کیا کرنا چاہیے واپس لوٹ آئے کیا کرے واپس لوٹ آئے اور سجدہ صاحب کرے مولانا سورج سمجھ میں آ رہی ہے بھائی اچھا کیسے کرے گا سجدہ صاحب بھائی چوتھی رقع کے بعد اس نے تحیات پڑی اور پانچویں کے لیے کھڑا ہو گیا پانچویں رکعت کے اندر بھائی ابھی وہ درمیان میں تھا ابھی سجدہ نہیں کیا بھائی کہ اسے یاد آیا اوہ oh, oh, میں تو کیا کر چکا ہوں چار رکتے پوری کر چکا ہوں یہ پانچویں پڑھ رہا ہوں کیا کرے واپس بیٹھ جائے اور سجدہ ساؤ کرے گا آپ مارانا تحیات تو پڑ چکا ہے دوبارہ تحیات بھی نہ پڑے بیٹھ کر فوراً کیا کرے ایک طرف سلام پھیرے اور سجدہ ساؤ کرے اس کے بعد پھر تحیات وغیرہ پڑھ کر کیا کر دے سلام پھیر دے سورت سب کو سمجھ میں آ رہی ہے بھائی आ, اور اگر اس نے پانچویں کو سجدہ کر لیا اب آپ کیا حکم لگائیں گے اس کی فرض نماز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی مالانا ہاں فرض نماز ہو چکی بھائی ہاں اب یہ ایک رکعت اور ملا لے یہ ایک نفل بن جانی چاہیے لہذا کیا کر لے اس کے ساتھ ایک اور ملا کر کتنی کر لے اور آخر میں کیا کرے سجدہ صحاب کرے تو چار رکعت ہو گئے فر اور دو رکعت کیا بن گئے نقل بن گئے مسائل سمجھ میں آ رہے ہیں بھائی <تصفح> تو کہتے ہیں وہ انقاد اور اگر وہ بیٹھ گیا اعلانہ چوتھی رکعت کے اندر یعنی تشہد کے لیے ثُمَّ قَامَ پھر وہ کھڑا ہوا وَلَمْ يُصَلِّمْ اور اس نے سلام نہیں پھیرا بِظَنِّهَا الْقَعْدَةَ الْأُولَى قَعْدَةَ الْأُولَى سمجھتے ہوئے اس چوتھی رکھات کے قادے کو کیا سمجھا تھا اس نے اور اس نے سلام نہیں پھیرا اس قادے کو قادہ اُولَى سمجھتے ہوئے عَادَ إِلَى الْقُعُودِ مَا لَمْ يَسْجُدْ لِلْخَامِسَتِي تو لوٹ آئے بیٹھنے کی طرف بھائی جب تک اس نے پانچویں کے لیے سجدا نہ کیا ہو وسلم وسجدہ للسہوی اور سلام پھیرے اور سجدہ سہو کرے مولانا و ان قید الخامسہ تسجدتین اور اگر کسی نے قید کر دیا پانچویں رکعت کو سجدے کے ساتھ و ام الیھا رکعتن اخرى تو ملا دے اس کے ساتھ ایک اور رکعت بھائی کو کیا کر دیا ہے سجدے سے مقید کر دیے یعنی اس سجدہ کر لیا اس کا تو ضما رقاتن افرا تو اس کے ساتھ ایک اور رکاتو ملا لے فولا اور تحقیق اس کی نماز مکمل ہو گئی پوری ہو گئی ورکاتانا فل اور دو رکعتیں نفل ہیں جی وہ منشقی فلا سورت مسل آئیے بھائی ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے بھائی نماز پڑھتے پڑھتے درمیان میں اسے شک ہوا بھائی کہ پتہ نہیں میں نے تین رکعتیں پڑھی ہیں یہ تیسری رکعت ہے میری یا چوتھی رکعت ہے بھائی شک آ گیا بھائی نماز میں کس چیز کا شک آیا بھائی کسی علاقت کے اندر شک آ رہا ہے پتہ نہیں یہ تیسری ہے یا چوتھی ہے یا پتہ نہیں پہلی ہے یا دوسری ہے یا تیسری ہے اسی طرح کسی بھی عرقات میں شک آ گیا مولانا اب کیا کرے بھائی تو آپ کو بتلائیں گے صاحب یا حضوری بھائی اگر یہ اس کی عادت نہیں ہے بھولنے کی عموماً ایسا نہیں ہوتا وہ نماز میں بھولتا نہیں ہے تو اس صورت میں بس مولانا نئے سرے سے نماز پڑھ لے کیا کرے اور اگر ایک آدمی کی عادت ہے وہ اب سے بھولتا رہتا ہے بھائی تو اب اس کے لیے کیا ہو کام کہتے ہیں بھائی سوچے بھائی اگر اس کا غالب گمان یہ ہے کہ میں کتنی پڑھ چکا ہوں تین تی... تی... تین پڑھ چکا ہوں بھائی تو اب جو اس کا غالب گمان پڑھے اس کے مطابق عمل کر اور اگر کوئی غالب گمان اس کا نہیں ہے بھائی کسی طرف اس کا ذہن نہیں جا رہا بھائی تو پھر یقین پر بنا کر لے کیا کر لے یقین, یقین, یقین پر بنا کر لے بھائی مثلا بھائی ایک آدمی کو شک ہوا نماز میں بھائی کہ پتا نہیں یہ میری تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے اور اس کو اکثر سر یہ ہوتا رہتا ہے مسئلہ و نماز میں بھول جاتا ہے تو آپ کو کرام کیا فرماتے ہیں وہ ذہن دوڑائے سوچے بھائی جس طرف ذہن چلا جائے اس کے مطابق کر لے اگر ذہن نے کیا کہا جی تین پڑ چکا ہے تو اس کے مطابق چار پڑ چکا ہے تو اس کے مطابق عمل کر لے اور اگر ذہن کسی طرف بھی نہیں جاتا تو پھر جو یقینی ہے یعنی جو کم ہے اس کے مطابق نماز پڑھ لے بھائی مثلا دیکھو اس کو شک کس چیز میں تھا کہ پتہ نہیں میں نے تین پڑھی ہیں یا چار پڑھی ہیں معلوم ہے تین کا پڑھنا تو یقینی تھا چوتھی میں شک آ رہا ہے کہ پتہ نہیں چوتھی پڑھی ہے یا چوتھی تو عقل یقینی ہے اور زائد کے اندر شک ہے تو یقین پر بنا کرے یعنی یقین کتنی کا ہے عقل کا اس کے مطابق کیا کر لے نماز پڑھ لے سورج سمجھ میں آ گئے بھائی لہذا آپ دیکھو سورج یہ بنے گی ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے چار رکعت والی میں چار رکعت والی میں نماز ہے بھائی اور اب اسے شک ہوا کہ پتہ نہیں یہ میں تیسری رکعت پڑھ رہا ہوں یا یہ میں چوتھی رکعت پڑھ رہا ہوں ایک رکعت کے لیے کھڑا ہوا اسے کیا شک آیا پتا نہیں میں یہ تیسری رکعت پڑھ رہا ہوں یا چوتھی رکع اور یہ گمان اکثر اس کو آتا رہتا ہے نماز میں وہ اکثر بھول جایا کرتا ہے تو لہذا کو کہا ہے کیا فرماتے ہیں وہ سوچے اس کے بارے میں بھائی سمجھ میں آیا بھائی اور جس طرح ذہن چلا جائے اس کے مطابق عمل کر لے جبکہ اور اگر ذہن کسی طرح بھی نہیں جاتا تو پھر کس پر بنا کرے یقین یقین پر اور کتنے کا ہے تین کا معلوم ہوا یہ جو رکعت پڑھ رہا ہے یہ کون سی ہے تیسری ہے بھائی یقینی کا کل ہے میں نے بتلایا جو ہے چوتھی کے اندر تو شک آ گیا تو اس یقین پر بنا کر لے بھائی تو آپ یہ کیا سمجھے گا یہ جو میں رکعت پڑھ رہا ہوں یہ کون سی ہے بھائی تیسری رکت پڑھ رہا ہوں یقین پر اس نے بنا کر لی بھائی اور اب مو لیکن ایک بات یاد رکھنا تیسری رکعت یہ تو عقل تھی اس پر ہم نے مسئلہ بتلا دیا لیکن جب بیٹھ یہ تیسری رکعت پڑھ لے تو سیدھا نہ کھڑا ہو اتحیات پڑھے بھائی بیٹھ جائے اور کیا کر لے کیونکہ ہو سکتا ہے کون سی رکعت ہو؟, ہو سکتا ہے چوتھی ہو گئی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا اور اگر یہ چوتھی ہوئی اور اس میں آخری عادت ہوتا ہے فرض منت نماز ہوگی نماز ہی نہیں ہوگی لہذا بنا اسی عقل پر کرے لیکن احتیاطاً کیا کر لے تو کے لیے بیٹھ جائے تو شاہد پڑھے پھر اس کے بعد کس کے لیے کھڑا ہو جائے چوتھی رکعت کے لیے اور پھر چوتھی کے اندر بھی کیا کر لے گا پھر اسی طرح نماز آخر میں کیا کرتے ہیں تشاہد پڑھیں گے لیکن اب کیا کر لے سجدے صاحب کر لے کہ ہو سکتا ہے وہ میں تیسری پر ہی بیٹھا ہوں بیٹھا تو تھا کہ ہو سکتا ہے یہ چوتھی ہو لیکن ہو تو یہ بھی سکتا ہے یہ کون سی ہو اور تیسری پہ تو نہیں بیٹھا جاتا یہ بیٹھا ہے تو کیا کرنا چاہیے سجدے صاحب کرنا چاہیے مسئلہ سب کو سمجھ میں آیا بھائی دیکھیے بھائی من شکی صلاحی فلم فل اربا اور جس کو شکای نماز کے اندر فلح کیا تین اس پڑی ہیں اس نے ام اربا یا چار بئی وَذَلِكَ کا مَا عَرَضَ لَهُ اور یہ پہلی مرتبہ اسے پیش آیا ہے بھائی یہ اسے پہلی مرتبہ پیش آیا ہے پہلی مرتبہ پیش آنے کا یہ معنی ہے نہیں زندگی میں ہی پہلی دفعہ پیش آیا ہے بھائی یعنی مراد یہ اس کی عادت نہیں ہے ایسا اکثر ہوتا نہیں اس کے ساتھ بھائی وزال کا اولما رضا اور یہ اسے پہلی مرتبہ پیش آیا ہے تو نئے سرے سے نماز پڑھے انکان یارز لہو کا سیرہ اور اگر یہ اسے پیش آتا ہے اکثر بنا الا غالب ذن ہی تو بنا کرے وہ مولانا کس پر غالب گمان پر بھائی جس طرح زیادہ گمان ہو اس پر بنا کر لے انکان لہو ذن غالب گمان پر بنا کرے انکان لہو ضن اگر اس کا کوئی غالب گمان ہو غالب گمان ہو, ہو تو اس پر عمل کر لے واللم لم یقن لہوز اور اگر اس کا کوئی غالب گمان نہیں ہے بنا عل یقین تو کس پر بنا کرے یقین پر بنا کر لے بھائی یقین با باب فلاطل المریض یہ باب ہے مولانا مریض کی نماز کے بیان میں بھائی جب دشوار ہو جائے جب مشکل ہو جائے کس پر؟ مریض پر کیا مشکل ہو جائے القیام بھائی قیام کھڑا ہونا مریض پر مشکل ہو جائے اللہ آئدن تو وہ نماز پڑھے گا بیٹھ کر نماز پڑھے یا رکاؤ یا جدو کرے اور سجدہ کرے سمجھ میں آیا بھائی ایک آدمی بیمار ہو گیا کھڑا نہیں ہو سکتا تو کیا ہے فکاہ کرام کیا فرماتے ہیں کس طرح وہ نماز پڑھے گا بیٹھ کر نماز پڑھے گا بھائی اللہ کی کروڑ ہار رحمت ہے فکاہ کرام پر نازل ہوں بھائی ایک ایک مسئلہ قرآن و حدیث سے اخذ کر کے انہوں نے یوں سمجھے بھائی تیار کھانا ہمارے سامنے رکھ دیا کہ لو اس کو کھا لو غور و ساری زندگی گزار دی غور و فکر کرتے رہے قرآن اور حدیث میں اور ایک ایک مسئلہ ایک ایک جوزی نکال کر آپ کے سامنے کرتی گئی تو جب مریض کے لیے مشکل ہو جائے کھڑا ہونا تو کیسے نماز پڑھ لے گا بھائی بیٹھے اور بیٹھ کر کیا کرے گا رکوع اور زیادہ کرے گا بھائی سمجھ میں آیا بھائی فیلنگ یا روکو جی آگے یہ بتلا رہے ہیں بھائی اتنا بیمار ہو گیا روکو سجدہ بھی نہیں کر سکتا پھر کیا کرے کہتے ہیں بھائی بیٹھ کر اشارے سے پڑھ لے بیٹھ کر کیا کرے اشارے سے پڑھ لے بھائی بھائی دیکھو بیٹھ کر رکو سجدہ روکو تو تھا کہ خوب جھکتا تھا یہاں تک کہ سر گٹنوں کے اوپر آ جائے ہوئے اور سجدے میں تو باقاعدہ سجدہ کرتا تھا لیکن اب وہ اس پہ بھی, بھی نہیں قادر اتنا بیمار ہے تو کیا کرے وہ بیٹھے بیٹھے کیا کرے اشارہ رکو کا بھی اشارہ کرے اور سجدے کا بھی تو سر سے اشارہ کر رہا ہے بھائی جتنا کر سکتا ہے اور لیکن اس کے اندر بھی پھر یاد رکھو رکو اور سجدے میں فرق ہونا چاہیے سجدے میں ذرا زیادہ جھکے وہ سجدے میں ذرا زیادہ, زیادہ رکو سے زیادہ جھکے بھائی دیکھیے تو کہتے ہیں فی المیہ فتح اور رکواوت اور اگر وہ طاقت نہیں رکھتا رکوع اور سجدے کی او ما ماں ان تو وہ اشارے سے کرے اشارہ کرے بھائی اشارہ کرے سوجودہ اخ پذم رکو اور کرے سجدوں کو پست رکوع سے اخذ یعنی زیادہ پس کرے نیچے کرے یعنی زیادہ جھوکے ماننا سجدوں کے اندر رکوع سے والا یار پاؤ الا وج ہی شہیس جدو اور نہ اٹھائے نہ بلند کرے الا وج ہی اپنے چہرے کی طرف شہی ان کوئی چیز یس جدو ہی کر لے سجدا کر لے تو ایسی چیز جس پر سرجا کر لے ایسی اپنے چہرے کی طرف نہ اٹھائے مثلاً ملا بکو سجا تو کرتا نہیں کر نہیں سکتا بھائی بیمار ہے بیٹھ کر البتہ کہ سجدا کرنے لگا تو سات تکیہ سا اس نے سامنے رکھا ہوا اس کو اٹھا لیتا ہے اور اس پر کیا کر دیتا ہے سجدہ ماتھا رکھ دیتا ہے بھائی اتنا ماتھا لگا دیتا ہے نہیں بھائی بس اشارہ جب شریعت نے بتلا دیا بھائی اشارے سے ہو جاتی ہے تو اب تکیہ وغیرہ کو اٹھانے کی کیا ضرورت ہے بھائی لہذا ان کو نہ اٹھ کسی تکیہ یا کوئی پتھر وغیرہ رکھا ہوا ہے کسی چیز کو چہرے کی طرف نہ اٹھائے بھائی تو کہتے ہیں عليه اور نہ اٹھائے اپنے چہرے سے ایسی چیز کو جس پر وہ سجدہ کرے بھئی اگر بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے ایک آدمی اتنا بیمار ہو گیا کہ بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو اب کیسے نماز پڑھے گا بھائی کہتے ہیں بھائی پیدا لیٹ جائے پاؤں قبلے کی طرف کر دے بھائی سیدھا پشت کے بل سیدھا لیٹ جائے گا بھائی سمجھ میں آیا بھائی اور پاؤں کس کی طرف کر دے گا قبلے کی طرف کر دے گا اور یاد رکھو مالا نام کمر کے پیچھے اس کے کوئی اونچے تکیے وغیرہ اس طرح رکھ دیں کہ وہ قریب بیٹھنے کے ہی باندھ جائے سمجھ میں آئے ہوئے اونچے تکیے وغیرہ کمر کے نیچے رکھ دیے جائیں اس کے تاکہ وہ بیٹھنے کے تقریباً بیٹھنے کی طرح ہی ہو جائے اور اسی طرح پاؤں آپ کس کی طرف ہیں پاؤں اس کے مالا نام کوئی ولے کی طرح لیکن فکاہ کرام لکھتے ہیں کہ اگر تھوڑی سی مریض میں طاقت ہے تو سیدھے پاؤں نہیں کرنے چاہیے قبلے کی طرح یہ بھی بےعد بھی ہے لہذا گٹنے کھڑے کر لے کیا کر لے گا کھڑے کر لے اگر سر سکتا ہے بھائی اور اسی طرح سر کے اشارے سے نماز پڑھے سر کے اشارے سے اور وہ سر کے اشارے میں بھی اسی طرح جو بھی بتلایا بھائی کہ سجدے کا اشارہ کیا ہونا چاہیے روکو سے ذرا زیادہ ہونا چاہیے بھائی زیادہ ہونا چاہیے رکو کا گا سے کم ہونا چاہیے سورت سمجھ میں آگئی گئی بھائی اچھا اور اگر یوں بھی نہیں کر اگر اس کے بجائے بھائی دوسری اختیار کر لیتا ہے بھائی یہ سورت تو وہ تھی کہ پاؤں کس کی طرف تھے کی سیدھا کمر کے بل لیٹا ہوا اور اگر وہ ایک پہلو پر لیٹتا ہے مانا نا اور چہرہ قبلے کی طرف کرتا ہے بھائی مثلاً شمالباً لیٹ گیا بھائی یہاں اور قبلہ مغرب کی طرف ہے تو چہرہ کس طرف ہو گیا سمجھ میں کس طرف ہے اس کا مثلاً شمال کی طرف پاؤں کس طرف جنوب اور تو اب چہرہ کس طرف ہو گیا مغرب کی طرف جو یہاں سے قبلے کی سمت بنتی ہے بھائی مغرب کی طرف قبلے کی طرف اس کا چہرہ ہوا اور اس حالت میں اس نے اشارے کے ساتھ نماز ادا کی سر کے اشارے سے یہ بھی درست ہے مولانا لیکن افضل کون سا طریقہ ہے وہ پہلا طریقہ جس میں سیدھا لیٹتا ہے بھائی جی سمجھ میں آ بھائی اور اگر مولانا وہ سیدھا اسے بٹھا بھی نہیں سکتے بیٹھنے کے قریب اتنے تک اس سے بھی اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اس کے کمر کے, کے پیچھے اتنے تکیہ رکھیں جسے وہ بیٹھنے جیسا ہو جائے تو پھر کہتے ہیں مولانا بالکل سیدھا لیٹ جائے صرف اس کے سر کے نیچے ذرا اونچا تکیہ رکھ دو تاکہ چہرہ سیدھا آسمان کی طرف نہ رہے بلکہ کس کی طرف ہو جائے چہرے کے گرد بھائی سر کے نیچے اونچا تکیا ہوگا تو چہرہ کس طرف ہو جائے گا کچھ کچھ نہ تھوڑا کی طرف ہو جائے گا ورنہ تو سیدھا کس کی طرف رہے گا ہنمان کی طرف تو تھوڑا سا اونچا تکیا سر کے نیچے رکھ دیا اب کی سر کے اشارے سے رکو بھی کرے اور سجدہ بھی کرے دیکھیے مانا پس <قَفَا> اگر طاقت نہیں رکھتا وہ بیٹھنے کی بھی استلقا استلقا کا معنی اس لیٹنا سیدھا یعنی کمر کی طرف لیٹنا استل خا الا خفا کہتے ہیں مولانا یہ بدی کو یہ گردن کا پچھلا حصہ جو ہے ایک گردن کا سامنے والا سینے کی طرف حصہ ہے ایک کمر کی طرف جو کمر کی طرف حصہ ہے اسے کیا کہتے ہیں خفا الْقُودَ اسْتَلْقَ اگر وہ طاقت نہیں رکھتا بیٹھنے کی تو سیدھا جائے گدی کے بل وَجَّعَلَ إِلَى اور کر دے اپنے دونوں پاؤں قبلے کی طرف طرح مہابر رکو سوجود اور اشارے سے رکو اور سجدا کرے اشارے سے کیا کرے جا اور اگر وہ وَإنِ اور اگر وہ لیڈ گیا عَلَى اپنے پہلو الْقِبْلَةِ اور اس کا چہرہ کس کی طرف تھا قبلے کی طرف تھا بھائی وہ اور اشارہ کیا اس نے اشارے سے نماز پڑی جاز یہ بھی جائز سورج سمجھ میں آ بھائی سیدے قبلے کی طرف کر کے لیٹے یا میں نے بتایا شمال وہ لیٹ جائے لیے ہاں جیسے بنے گا فَاِلَّمْ يَسْتَطِعِ فَلَا وَلَا بِحَاجِ بھائی, بھائی, بھائی اتنا بیمار ہو گیا کہ سر کو بھی حرکت نہیں دے سکتا سر سے بھی اشارہ نہیں کر سکتا تو کہتے ہیں بھائی اب نماز کو موخر کر دے اس طرح بھو کے اشارے سے صرف ہلا سکتا ہے ان کے اشارے سے یا آ... کس کے ذریعے آنکھوں کے صرف اشارہ کر سکتا ہے بالکل حرکت ہی نہیں کر سکتا تو صرف بھو کے اشارے سے یا آنکھوں کے اشارے سے نماز نہ پڑے بانا کم از کم کتنے کی گنجائش دی بھائی سر کا اشارہ کم از کم ہونا چاہیے سر ہلا کر سمجھ میں آئے گا تو کہتے ہیں الْإِمَا پس اگر وہ طاقت نہیں رکھتا سر سے اشارہ کرنے کی آخر نماز کو کیا کر دے, کر دے ولا بھی آئی نہیں ولا بھی حاجی بئی ہی اور اشارہ نہ کرے اپنی آنکھوں سے ولا بھی حاجی بئی ہی اور نہ اپنی بھاؤ کے ساتھ بھاؤں جانتے ہو یا نہیں جانتے بھائی کسے کہتے ہیں ہاں یہ آنکھ اور ماتھے کے درمیان جو بال لگے ہوئے ہیں بھائی ماتھے کے, کے اچھا جی سورج سمجھ میں آ گئے اور مزید آپ کو ایک بات بتلاؤ بھائی ایک آدمی اتنا بیمار ہو گیا کہ سر کے اشارے سے نماز نہیں پڑھ سکتا تو اب اسے کیا کرنا چاہیے نماز کو مؤخر کر دے جب ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد ان کی فضا کر لے لیکن اگر اس پر اسی حالت میں ایک دن رات تک وہ اسی حالت میں رہا یعنی اس کی پانچ سے زیادہ نمازیں اس حالت میں ہو گئیں پانچ نمازوں سے سمجھ میں آیا یعنی ایک دن رات سے زیادہ اس کی یہی حالت رہی تو وہ نمازیں ساری معاف مثلا وہ اس حالت میں دس دن رات رہ تک رہتا ہے پندرہ دن تک رہتا ہے بیس دن تک رہتا ہے چالیس دن تک رہتا ہے یہ ساری نمازیں کیا ہیں معاف ہیں مولانا ہاں ایک دن رات سے کم یہ حالت رہی اس کے بعد بہتر ہو گیا تھا تو اب ان کی قزا کرنی پڑے گی مولانا اور اگر اس ایک دن رات سے زیادہ یہ حالت رہی تو اب خزا بھی نہیں ہے اس پر نمازیں کیا ہو گئیں اسی طرح ایک مسئلہ آگے آئے گا ایک آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے جب ہوش آئے گا اسے خزا پڑھنا پڑے گی لیکن اگر بے ہوشی ایک دن رات سے زیادہ رہی تو وہ نمازیں کیا ہو گئیں معاف ہو گئیں ان کی بعد میں خزا کی بھی ضرورت نہیں بھائی ایک مسئلہ مجھے بتلائیں آپ ایک آدمی کی کئی نمازیں رہتی ہیں اور وہ بیمار ہو گیا اتنا بیمار ہو گیا کہ اب صرف سر کے اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو کیا وہ جو صحت کے زمانے میں اس کی نمازیں باقی تھیں ان کی قزا اس حالت میں کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا دی؟ دی؟ دی؟ دی؟ کیوں نہیں کر سکتا بھائی کو نے کیا فرمایا بھائی قرآن اور حدیث سے کیا مسئلہ معلوم ہوا کہ سر کے اشارے سے بھی نماز, بھائی. نماز بھائی. مریض کی نماز, بھائی. نماز بھائی. ہے اسی طرح وہ جب کر نہیں سکتا سر کے اشارے سے پڑھ رہا ہے تو آگے تو پتہ نہیں وہ بچتا بھی ہے یا بچتا نہیں ہے تو اس کی تو نمازیں باقی ہیں تو کیا کرے تاخیر نماز نہیں اسی حالت میں کیا کر لیں ان نمازوں کی مزا کر لیں نمازیں ہو جائیں گی مولانا سورج سمجھ میں آگے بھائی, بھائی. بھائی. مزا کر بھ تو کہتے ہیں ولا یومی بیائی نہیں ولا با جب ہی ولا بکل کیا لفظ ہے آپ کی کتابوں میں بکلبی اچھا <سلام> جا میری نسخے میں بے ہی ہے یہ کتابت کی غلطی اگر کسی اور کی کتاب میں بھی ہے تو درست کر لیں بے لفظ نہیں ہے بلکہ بکلبی ہے اور اشارہ نہ کرے اپنی آنکھوں کے ساتھ ولا بحا جبئی اور نہ اپنی بھو کے ساتھ ولا بقلبی اور نہ اپنے دل سے میں آنکھ اور باہوں سے بھی اشارہ نہیں کر سکتا صرف دل سے اشارہ کر رہا ہے نہیں مارا نماز موخر کر دے چلیے بس کریں مولانا المرام اللہ عالم بھی حقیقت الکلام